السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام محترم پیش خدمت ہے علامہ احسان اللہ ظہیر کی تقریر پیشکش عمر ارشد جالکوٹ خصوصی تعاون شیخ طارق محمود حافظ آباد آئیے سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا اگر آپ حقیقی بات یہ ہے کہ میں خود بھی انتہائی تھکا ہوا اور میرا کلا بھی تھکا ہوا ہے جسم بھی آج ہی میں کراچی سے پہنچا کل ہمارا جلسہ عام بھی ہے تاہیواز میں اس کے انتظامات کے لیے میں کراچی سے جلدی آ گیا تھا رات ہی کو ایک جلسے سے ساڑھے تین بجے کے قریب واپس ہوٹل پہنچا پھر صبح آٹھ بجے کی فلائٹ تھی اس لیے نماز کے بعد سونے کی بھی فرصت نہ ملی سیدھا ہوائی میں پر پہنچا یہاں آیا ساحی کے جلسہ عام کے انتظامات کے لیے دفتر پہنچا تو اتنی دیر میں خبر آئی کہ ہمارے جماعت کے نامور عالم اور خطیب حضرت مولانا حافظ عبدالغفور صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ جمیت اہل حبیز پاکستان کے صوبہ پنجاب کے امیر اور ہماری جماعت کے انتہائی نامور بزرگ سرکردہ علماء سے ایک تھے میرا خیال یہ تھا کہ میں معذرت کر لیتا لیکن مجھے کچھ اس طرح کی آوازیں سنائی گئی کہ جناب ہم احسان علائی ظہیر کو اس علاقے میں نہیں آنے دیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک پہلے حدیثوں نے رب کے سوا کسی کو قابل و مختار نہیں سمجھا ہے یہ لاہور میں میرے لیے پہلی دفعہ ایسی بات سننے میں آئی ہے ہم نے اس لاہور میں اللہ کے فضل و کرم سے اٹھارہ سال پتا ہیں ان اٹھارہ سال میں پیپلز پارٹی کی جابرانہ حکومت کو بھی دیکھا ہے اور یالا خان کے دور کو بھی دیکھا ہے ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے اور اب زیال حق کا دور بھی دیکھ رہے ہیں کم کم ہم فقیروں کے بارے میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہماری قسمت کا مالک اور وہ ہمارے مقدر کا مالک ہے سن لو ہم نے روزے اول سے ایک ہی بات جانی ایک ہی چیز سمجھی اور ایک ہی چیز پر ایمان رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یو ہی کائنانس میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی کی موت و حیات کی مالک ہو موت موتو حیات کا مالک اگر ہے تو صرف رب بالکل فلال ہے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گنڈاگردی کی بات کبھی بھی شریفانہ بات نہیں ہوتی ہے کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہو مسئلے کے اختلاف لکھنے والے کا حق ہے تو شریفانہ طور پر اختلاف کرے بیان کرنے والا بھی شریفانہ طور پر کرے لیکن یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بات کی جائے وغیرہ نہ بات نہ کی جائے سن لو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے نصیب صرف وہ بات کرنا چاہیے جو رب کی رضا کے مطابق ہو صرف وہ بات کرنا چاہیے جو محمد کے فرمان کے مطابق ہو کوئی بات کہنے میں کتنا بڑا چمڑا ہو اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے محمد کے فرمان میں نہیں ہے کابل سے رب کی قسم اسے مار اللہ کی ہی حاصل ہو ساری تعینت اس کو مان لے حدیث کا وزن سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کس کتاب اللہ کے فضل و کرم کے ہماری بات ہے کوئی شک اگر چاہے ہم سے کتاب و سنت کے بارے میں مباحثہ کرنا ہم اس کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی بھی وقت میں آدمی کو شریفانہ پر بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اسلام کے اندر نہ دھمکی دینا جائے ہے نہ کسی کو دھمکانا جائے ہے ہاں مسائل تو اختلاف ہوتا ہے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں لوگوں کو بھی ہٹ ہے ہم سے اختلاف کریں جس کے اندر اختلاف برداشت کرنے کا مزہ موجود نہ ہو اس کو پہلے اختلاف کی بات نہ کرنا چاہیے ہماری دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے اور ہم پوری تعینات کو ایک بات سنانا چاہتے ہیں کئی یعنی میرے احباب میرے دوست ایسے ہوں گے جو مسل کے اہل حدیث سے وابستہ نہ ہوں گے مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسلکے والے حدیث سے وابستہ ہے میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میری دعوت سب کے لیے عام ہے میں یہ کہتا ہوں سن لوگ ہم کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے ہم کائنات کے باسیوں کو کسی عظیم کی حکمت نہیں منواتے ہم کائنات کے لوگوں کو اگر بلاتے ہیں تو ربے کے دریا کی طرف بلاتے ہیں اگر چکاتے ہیں تو اک الحاقین کی بار گانے چکاتے ہیں اگر پیار کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے محلت کی پیار کی دیتے ہیں ہماری دعوت کسی بستی کی دعوت نہیں ہماری دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں ہماری دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں ہم نے اس کا بڑا مانا ہے یا نے جس کو کہا بڑا سال ہوا کا فکر ہو ہم نے کچھ کو بڑا بنایا ہے اور اس بڑے کے مقابلے میں کوئی ہو ہوا ہو یا گیرا ہو نقل ہو یا گیرا ہو اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار اور اسی بولو اس کی مات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کسی کو اس سے اختلافات ہوا ہے ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ برحان کے ساتھ بات کریں ہم یہ سوچتے ہیں شریعت سرمرے کائنات سے ختم ہو گئی جو یہ کہتا ہے کہ محمد کریم کے بعد کسی اور کی بات شریعت ہے وہ سرمرے کائنات کی ختم نہیں ہوتا ڈال رہا ہے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہوئی اس لیے راکم الحاکمین نے رحمت للعالمین کی زندگی میں کہا الوما اصمن تو لکم دینکم نقم علیکم تو علی کم نحتی وہ رضی تو رقم السلام حینا آج تم پہ اپنے دین کو مکمل کر دیا شریعت مکمل ہو گئی اور مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں جس کے لیے ایک کٹرا کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی نہ ہو لوگ ایمان سے بتلاؤ جو پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور پانی ڈالے جانے کی گنجائش ہو کبھی کا یقین یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیالہ مکمل بھرا ہوا ہے مکمل پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک کچرا بھی لگا ہوا سکے اگر ایک کچرے کی بھی گنجائش باقی ہو پیالہ مکمل بھرا ہوا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا آئی پیالے نے کہا ہے آئی لیا مو تمہاری کو لکھن پہ علاقہ مدی ور دینک اسلام دینا میں نے آج دین مکمل کر لیا جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے کے باقی کہیں بھی بات بھی دین ہے اس نے محمد کے دین کو مکمل نہیں مانا ہے صلی اللہ جاؤ ہم کو پارسی پہ لکھاؤ ہمارے راستے ہو کو گالیاں کو کا برابر گاؤں ہمارے خلاف جو جیسا رات جا یہ چاہے کر لو کائنات کے سوا کسی کے باپ کا دلوانے کے لیے تیار نہیں ہے تمہارے یہ مولوی یہ ملوانے تمہارے یہ لیڈر یہ سیال ہے سارے ہر کام آمنا کا لا دیکھ کابے قسم کی قسم ہے ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے محمد کریم کے دامن کو چھوڑا جا سکتا چاہ ہر سے زیادہ شریعت کا ماننے والا چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا اور شریعت کا ماننے والا وہ ہے نہ شریت نہ کڑے کرے نہ شریت نہ سیاتی کرے اور بولو جو نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں جو کرے ایمان کرےتا جو سیاتی کرے اس نے بھی محمد کو اپنا پیو مرشد ہمارا عشق ہمارا عشق پلو ہماری محبت کیسی ہے ہمارا پیار کیسا ہے آج بات ہو جائیں میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں ہماری محبت ہر نہیں ہے ہمارا پیار ہر نہیں کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا ہمیں تو ہم نے حمالیہ کو دیکھا اس کے بعد اب کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی واقع من کا لم ترا کر تو ہے مارش کا نم ان کا لم پلے دن نساؤ مران بن من بن کر تم ہلک کر جما پساؤ اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی سب کچھ خدا سے مانگ لیا کچھ کو مانگ کر کچھ طے نہیں ہے آپ میرے اس دعا کے بعد یا کوئی اس جیسا چہرے والا ہو تو دکھا دو ماننے کے لیے تیار تو کان لاؤ ہم نے مانا ہے تو مدینے والے کو جی لگایا ہے تو مدینے والے سے دل میں بسایا ہے تو مدینے والے کو اس کو جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ آسلم کلم تب تو من کلم تلے دن لکھاؤ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی مانے نے جلا ہی نہیں اور تجھ سے حصول وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آقا تیرے خوشی کی کیا تعریف کروں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طالبہ اس میں روزے ادل میں تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ رب مجھ کو ایسا بناتا جا تو چاہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا کوئی ایسا؟ آہ! آہ! کوئی آتا ہوا ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں چلتا ہم نے مانا ہے تو اس کو جانا ہے تو اس کو دل میں بسایا ہے تو اس کو اور کسی کی سنت کو سینے سے لگایا ہے تو اس کی تمہیں دیکھ کے مان ل کہ تم نے دل پیش کیا آپ شریعت آج شریعت بل آجے کا یہ آس نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کو نہ مانے اور کئی مسلمان اس جب تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب ہم کے بعد شریعت کو مکمل نہ ہوئے جن کے اندر یہ کہا جائے کہ آج کی قومی اسمبلی کے ممبر جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے تم اس کو مان لو ایک سونے لائی اس کو ماننے کے لیے تیار اور یہ قومی اسمبلی سارے کائنات کے سالیہ اکٹھی ہو جائے محمد کے رب کی کم ہے سارے کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے سب کی بات مل کے بھی محمد کے دین کا حصہ بن سکتی کون سی بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی ہاتھ اٹھا کے بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی نہیں بن سکتی تم کہتے ہو یہاں کی بات مان لو ملانا کی بات مان لو قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو کیا نہ پیارا کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں مجھ کو مل والا ہے مجھ, کو ہے. مجھ, کو ہے. مجھ کو ہے. کا آن والا ہے قرآن لے کے آؤ محمد کا فرمان لے کے آؤ مجھ کو مل ہے والے کا قرآن لا مدینے والے کا فرمان لاج لا اور, اور ہم ہم کو ڈراتے ہو اور جن کی ماں ان کو بربی دیتے ہوئے منتیں مانی تھی اللہ تیرے نام پہ جنا تیری راہ میں بخش ہے ہم کو ڈراتے ہو جنہوں نے یہ بناؤ وہ لوٹ اکے وہاں اشعلا بمافی للہ عبد العمی غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا سر نہیں ہے چپا کی خیر سے گردن کے پاس ہوگی تکیرا برس کرے محبان مگر جھکے ہی تو نہیں اور اس کی تنگا مثال خدا کے پبلو کر سے ہم ہیں یہ ہمارے ساتھی ہے ان شاء اللہ تھم شملہ ہے ان شاء اللہ محمد کے دین کے اندر کوئی خلل اندازی کر سکتا اور بولو پوچھیں بولو کوئی محمد کے دین میں خلل اندازی کر سکتا ہے <تصفيق> ہاتھ بتا کے بولو کوئی وہاں کبھی خلل اندازی کر سکتا ہے کوئی خلل اندازی کر سکتا ہے کوئی اضافہ